الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن صار على نهجه واهتدى بهديه الى من الدين انما ضعت आजوي انشاء العقيده كده होगा और जैसा कि आजकल الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دروس دیا اللہ کے رسول کی سیرت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق درس دے چکے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور پچھلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیا گیا ہے آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کس طرح بھیجنا چاہیے درود صلاۃ والسلام کے مسائل کے متعلق بات ہوگی یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے یا ہر ایک سمجھتا ہے جس طرح کہنا چاہتا کہے نہیں یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے اس کے بھی کچھ احکام ہے اس کے لیے بھی کچھ آداب ہے اسی لیے جاننا چاہیے اور آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کے متعلق بات ہوگی بتایا جائے گا کہ سلاۃ والسلام کے معنی کیا ہے اور اس کے حکم کیا ہے اور سلاۃ والسلام کے الفاظ کیا ہے اور کب کرنا چاہیے مصنون کب ہے ثابت ہے کب ہے اور کب نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے فوائد اور فضائل کیا ہے کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اگر وقت رہے گا انشاءاللہ تو آخری میں یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اور ان کی حجر شریفہ پہ جا کر جس طرح مدینہ میں لوگ جا کر سلام کرتے ہیں تو کس حد تک وہ صحیح ہے کیا دلیل ہے کیا مصنون ہے کہ جائز ہے یہ مسائل انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بیان کیا جائے گا امید ہے کہ آپ لوگ سے سنیں گے اور انشاءاللہ اللہ عمل کریں گے سب بتائیں گے پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں مسلمانوں پر بہت سارے حقوق اور تقریباً نو حق ذکر کیا گیا ہے بتایا گیا ایک اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب بھی آئے تو ان پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے کچھ حالات میں درود اور سلام بھیجنا مؤقد ہے اور واجب ہے اور کچھ حالات میں مصنون ہے تو آج کے درس میں یہی مسائل ذکر کیا جائے گا پہلے مسئلہ یہ ہے کہ السلاط والسلام یا السلاط اور سلام کے معنی کیا ہے اس میں تین باتیں ہیں ایک سلاد ہے یہ کہیں کہ اللہ مسلم علی محمد ایک سلام ہے کہیں کہ اللہم مسلم علی محمد یا وسلم علیہ اور تیسرا تبریک ہے یعنی کہیں بارک علی محمد تو یہ تین اہم باتیں ہیں اور کہاں کہاں کیا الفاظ استعمال کرنا چاہیے وہ بھی شاء اللہ ذکر کریں گے اس کے معنی کیا ہے اور والسلام اور یہ عربی لفظ ہے اور صنعت عربی میں عموماً دعا کو کہتے ہیں نماز کو صلاح اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں نماز میں دعا خوب پڑھتے ہیں آپ بلکہ دیکھو کہ عبادت نماز کی جو عبادت ہے شروع سے آخر تک سب دعا ہے اس سب دعا استفتاح کرتا ہے پھر رکو میں اللہ کے ذکر کرتا ہے وہ بھی دعا ہے رکو کے بعد تو اس لیے نماز کو گیا کہ اس میں اکثر دعا ہے تو سلاد کے معنی اصل دعا ہے لیکن یہاں السلاد وہ اللہ رسول اللہ اللہ کے رسول پر اگر سلاد بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہاں سے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہ کے رسول پر رحمت نازل کرتے اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجیے اور نازل کریے تو سلاد کے ایک معنی یہ ہے اوش و ذکر کرتے کہ رحمت ہم لوگ طلب کرتے اللہ سے کہ اللہ کے رسول پر رحمت نازل کریے لیکن اس سے زیادہ قریب معنی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دعا کرتے کہ اللہ اللہ کے رسول کی عزت بڑھائیے اور اللہ کے رسول کے فضل اور شرف اس کے اور مزید بڑھائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں یعنی ہم لوگ جب اللہ کے رسول اور رحمت بھی اس میں شامل ہیں ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسل اللہ محمد یعنی یہ کہتے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اس کی فضیلت اور اس کی منزلت آپ بڑھائیے مومنوں کے دل میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دل تو اس لیے انسان یہ دعا کرتا ہے بہت سے لوگ سلاد بھیجتے ہیں ہم لوگ کبھی درود بھیجتے لیکن معنی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو یہ غلط ہے عادت ثواب بلکہ اس سے زیادہ انسان کے غائب ہو جاتا ہے انسان جب بھی دعا کرے تو سمجھے میں کس چیز کے دعا کر رہا ہوں اسی لیے دعا دعا کے آدام میں سے یہ ہے بتایا گیا ہے کہ انسان دل سے دعا کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب دعا کرو تو خالص اور دل جمی سے اور سمجھ کے تم دعا دعا کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و غافل دل سے یعنی اگر کوئی انسان دعا کرتا اور غافل نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے جب ہم لوگ سلام بھیجتے ہیں تو یہ دعا کرتے اللہ کے رسول اسلم کے لیے اور جب سلام بھیجتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ اللہ کے رسول سلم پر سلام اور سلام نازل کریے اور ان کو ہر حالت میں سلامتی کی حالت میں رکھیے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور تبریخ مبارک جب کہ اللہ مبارک تو برکت ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور برکت کے مسائل پہلے گزر چکا ہے آئیے دیکھتے کہ اللہ کے رسول سلم پر درود اور سلام بھیجنے کے کیا مشروہیا تھے اسلام میں یہ سنت عبادت ہے نہیں یہ عبادت ہے اور سارے علماء کے نزدیک اتفاق ہے کہ ایک بڑی عبادت ہے چھوٹی عبادت نہیں بلکہ بڑی عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں ان اللہ ملائی ہو سلون النبی کہ بے شک اللہ اور فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سلام یہ ہے کہ اللہ سخان کی تعریف کرتے ہیں ان پر رحمت نازل کرتے ہیں اور ان کی عزت بڑھاتے ہیں اور فرشتے جب سلاد بھیجتے ہیں یعنی اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے آگے یادین اے ایمان والو سلی و سلیم و تسلیمہ کہ تم لوگ اس سے اس پر سلاد اور سلاد بھیجو درود بھیجو وسلم سلیم تسلیمہ اور اچھی طریقے سے سلام بھی بھیجو اس آیت میں دو چیز ہے ایک اللہ فرماتے کہ اللہ اللہ فرشتے بھیجتے رہتے ہیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ اور کے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے فعل تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اسی لیے اسی کے اقتدام میں کرنا چاہیے اور دوسری بات اللہ کا حکم آیا تو اسی لیے اس میں محکد ہو گئے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے اور حدیثوں میں بھی بہت زیادہ حدیث میں بہت سارے دلیلے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک ضرورت بھیجتا ہے ایک سواد بھیجتا ہے اللہ اس پر دس سلاد اور دس درود اللہ بھیجتے ہیں اور اس کا معنی ان آئے گا اور ایک حدیث نہیں بلکہ اتنا زیادہ حدیث ہے علماء کہتے کہ اس کے مجموعی طور پر تواتر کے حد تک پہنچتی ہے یعنی اتنا زیادہ ہے حتیٰ کہ کچھ علماء نے اس کو جمع کیے ہیں کہتے تقریباً 42 یعنی 42 صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے تو کم صحابی نہیں ہے آپ دیکھو گے کچھ عبادات کچھ مسائل ایک دو صحابی سے منقول ہوتا ہے حدیثیں نقل ہوتی ایک دو حدیث میں ایک دو صحابی لیکن اس میں بیالیس صحابی سے ثابت ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ اتفاق ہے کہ یہ متواتر ہے اور درود اور سلام بھیجنا ایک بڑی عبادت ہے یہ مشروعیت کے ایک دلیل ہے اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے اس کے عمومی حکم سنت معدہ ہے یعنی عمومی حکم کہیں گے یہ درود بھیجنے کے اصل عبادت یہ سنت مقدہ ہے سنت مقدہ اس کو کہتے ہیں یا سنت کہیں گے سنت اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر بندہ کرتا ہے تو ثوام ملتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ نہیں ملتا ہے جیسا کہ عشاء عشاء تو عشاء کی نماز فرض ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے واجب فرض ایک ہی چیز ہے صحیح یہی ہے اگر کوئی چھوٹ دیتا تو گنہگار ہے اور پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے یہ فرض اور واجب لیکن سنت جو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں یا اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں لیکن وہ ثواب سے محروم رہتا ہے اسی لیے سنت کو اس عمل کو کہتے ہیں سنت کے دو عموماً استعمال ہے ایک سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول سے جو بھی ثابت ہے اس کو سنت کہتے ہیں جیسے داڑھی سنت ہے یہ انسان جب یہ لباس جو صحیح پہنچتا ہے سنت کے مطابق اس کو سنت کہتے ہیں یا داہنے ہاتھ سے پینا سنت ہے تو سنت کے معنیٰ اللہ کے رسول کے طریقہ ہے لیکن یہاں جو استعمال کیا جاتا ہے سنت واجب کے مقابلے میں یعنی وہ عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا ہے تو اس لیے اکثر علما کہتے ہیں کہ درود بھیجنا سنت ہے لیکن کچھ حالات میں درود واجب ہو جاتا ہے کچھ حالات میں ہمیشہ نہیں کچھ حالات میں اور یہ حالات ذکر کیا جائے گا اور کچھ حالات میں ممنوع ہوتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو اور یہ آئے گا انشاءاللہ اللہ جیسا کہ انسان اگر نماز پڑھ رافت ہے کہ بعد درود نہیں بھیج سکتا ہے کیونکہ اس کی جگہ نہیں تو عمومی طور پر سنتے ہیں اور کچھ حالات میں مقد ہو جاتا ہے اور کچھ حالات میں واجب اور کبھی کبھار کہیں گے ممنوع ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر درود منع ہے کہیں گے نہیں ہم لوگ کبھی نہیں کہتے منع ہے کہیں گے ہمیشہ کرو لیکن کچھ حالات میں بچنا چاہے جہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ وہ ذکر آئے گا اس کے الفاظ کیا ہے درود اور سلام انسان کسی بھی لفظ کے ساتھ بھیج سکتا ہے چاہے انسان مختصر الفاظ میں کرے یا تو زیادہ الفاظ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کر سکتا ہے انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ مسل علام محمد کافی ہے اللہ وسلم صلی وسلم صلی علام محمد آپ نے صرف سلاب بھیجے جب سلیم کہو گے تو دو چیز ہو اللّہ سلی و وسلم على محمد اور تیسرا کیا ہے و بارک آپ بھی کہو اللہ وسلی وسلم و, و بارق محمد یہ بھی لفظ اچھا ہے اسی طرح انسان یہ کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ وسلی وسلم على نبی اک محمد کوئی بھی لفظ سب سے بہتر لفظ علماء کہتے ارتفاق ہے وہ الفاظ جو تشہد میں ثابت ہیں اور تشہد میں کون سے الفاظ ثابت ہیں اس میں بہت سے الفاظ ہیں بہت سارے حدیثیں ہیں حضرت کے ابو نجرا ابو حمید سعیدی ابو سعید آ, الخدری حضرت طلحہ اور کئی صحابی ثابت ہیں سارے صحاب اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہم لوگ سلام بھیجتے ہیں جانتے ہی کس طرح سلام بھیجا جاتا ہے تشہد میں ہم لوگ جب تحیات پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں آخر کیا کہتے ہیں السلام نبی تو یہ سلام ہے تو صحابہ کرام کے اللہ کے رسول ہم لوگ کو پتا ہے سلام تو بھیجتے ہیں لیکن سلاد کس طرح بھیجے اللہ کا حکم ہے قرآن علیہ و سلام تو بھیجتے ہیں سلاد کس طرح کریں؟ درود کس طرح بھیجے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام سے یہ سکھائیں یہ کہو اللہ مسل علی محمد و آل محمد كما صلی تعلی ابراہیم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اسمي کے الفاظ حضرت ابوبہجرہ صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبار... بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد بخاری مسلم یہ ہادی اس طرح بھی کہہ کچھ الفاظ میں فرق ہے اور ابو حمید السعیدی کے جو بخاری مرسلی میں بھی ہے اللہ کے رسول کو یہ سکھائی کہ آپ یہ کہا اللہم صلی على محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلی تعالی آل ابراہیم بارک على محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارک تعالی ابراہیم علی آل ابراہیم انکہ حمید المجید اور اس کو لاوہ اور الفاظ ہے وقت نہیں و میں ذکر کر دے یعنی وقت اصل بہت سے مسائل ہے یہ ذکر کرتا اور یہ کتاب موجود ہے آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی اس یعنی آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی مت بناؤ یہی جو موجود ہے اس میں سے کوئی بھی اختیار کر کے آپ بھی پڑھا کرو اور یہ سب سے افضل الفاظ ہیں آپ اگر اللہ اللہ کے رسول کے درود بھیجنا چاہتے ہو تو اس طرح بھیجو جس طرح حدیث میں لیکن اگر کوئی انسان اور شارٹ کٹ الفاظ استعمال کرتا جیسے کہ درس میں ابھی تک اللہ کے رسول شاہ سلم کے نام کتنا بار آیا تو ہر بار ہم وہ لمبی نہیں پڑھ سکتے تو مختصر ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے یعنی انسان جب بھی درس میں سنے اللہ کے رسول نام سنے جتنا پڑھ سکتا پڑھے ضرور نہیں کہ ہر وقت لیکن جتنا کم سے کم ایک مجلس میں ایک بار پڑھنا چاہیے جیسا کہ انشاءاللہ بھی ابھی آئے گا تو بہت سے دلیل اور افضل الفاظ یہی جو تشہد میں ہیں ورنہ آپ عام الفاظ استعمال کر سکتے ہو لیکن یہ جاننا چاہیے اور جو ذکر میں آخری میں ذکر کریں گے کہ اگر کوئی لفظ انسان استعمال کرتا ہے جو سنت میں ثابت نہیں ہے تو اس پر عادت نہیں رکھنا چاہیے آپ دیکھو گے بہت سی کتابیں اتنا موٹی ہوتی صرف اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کے لیے اور لوگ جمعرات کے رات میں آ کے لمبی وہی پڑھتے وہی الفاظ اور اس کو عبادت سمجھ لے تو, تو یہ غلط ہے انسان اپنے مر کوئی بھی کہے لیکن کوئی خاص لفظ کو جو ثابت نہیں اس کو خاص بنائے یہ سنت کے خلاف ہے جیسا کہ ان آخر میں ذکر کیا جائے گا اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ اللہ کے رسول آسن پر سلام اور درود کب بھیجنا چاہیے کب مصنون ہے جو ثابت ہے ذکر کریں گے اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول سن پر جو درود اور سلام بھیجا جاتا ہے اس کے جو اوقات ہے یہ حالات ہیں تین قسم کے ہیں یہ تینوں آپ یاد کر لو ان شاء آسان ہو جائے گا سب سے پہلے وہ جگہ اور وہ عبادت یا وہ وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی فضیلت ثابت ہے تو اس پہ اس حالت میں کرنا سنت موقعہ ہے اور کبھی کبھی واجب ہوتا ہے مثال ابھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم لوگ میرے نام سنو تو تم لوگ مجھ پر درود بھیجو اور بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو بخیل اللہ کے رسول نے ذکر کی تو جب بھی نام سنو تو اس میں کرنا سنت موقع ہے یہ پہلے حالت ہے اور تفصیل آئے گا دوسری حالت یہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اس میں کبھی درود نہیں بھیجتے تھے اور نہیں کرتے تھے تو اس میں نہیں کرنا چاہیے یہی جو لوگ ہم لوگوں کو توہمت لگاتے کہ لوگ اللہ کے رسول کے گستاخ ہے کہتے درود مت بھیجو صرف ایک ہی بات لے لیتے کہتے درود مت ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس عبادت یا جس حالت میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے تو نہیں کرنا چاہیے میں مثال دیتا ہوں جیسا کہ نماز ابھی میں مثال دی ہے آپ الحمدللہ رب العالمین رب عالمین آمین پڑھنے کے بعد اگر کوئی کہتا کہ سورت کے بجائے یا سورت سے پہلے میں درود بھیجتا ہوں تو کہیں گے صحیح کہ غلط ہے غلط ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول سے ثابت ہے اس طرح نماز پڑھتے تھی اس میں نہیں پڑھتے تھے اسی طرح اگر کسی کو جیسا کہ کھانا کھانا بسم اللہ و سلاد وسلام اللہ رسول شروع کرتا ہے کہیں گے غلط ہے اللہ کے رسول ہمیشہ کھانا کھاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے رسول کھاتے تھے کھانے کے بعد یا اس طرح کسان باتھ روم میں جاتا ہے یا باتھ روم سے نکلتا ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے یا گاڑی بیٹھتا تو پڑھتا ہے یا کسی کے چھینک آگے تو پڑھتا ہے کہیں گے غلط ہے اس حالت میں ثابت نہیں تو کیوں کرتے ہیں اور ہم لوگ کے ملک میں جیسا کہ اذان سے پہلے لوگ کرتے ہیں مائک کھولیں گے السلام تو السلام علیکم رسول اللہ السلام کا کیا پڑھ کے پھر اس کے بعد اذام دیتے ہیں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ سنت کے خلاف ہے کہاں سے تم یہ لے کر آئے کہتے تم کیوں کہتے خلاف ہے اس کے مطلب تم اللہ کے رسول سے یہ نہیں کرنا یہ یعنی نہیں اس سے محبت نہیں کرتے کہتے محبت تو زیادہ آپ سے انشاءاللہ ہوگی لیکن کہ یہ سنت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیا سیکھا ہے کہ اذان دو لیکن کہیں نہیں آتا کہ آپ اس سے پہلے درود بھیجو بلکہ جو ثابت ہے ازان کے بعد درود ہی بھیجنا ہے ازان سے پہلے نہیں اور آج کل لوگ کیونکہ یہ براتی ایجاد کر لی اب اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ازان کے بعد درود بھیجنا چاہیے تو اسی لیے یہ کہتے ہیں تین حالات ہیں پہلے حالت وہ ہے ٹیچر پہلی حالت وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس حالت میں کرنا بہتر اور سنت معدہ اور بلکہ کبھی واجب ہوتا ہے اور ذکر کیا جائے گا دوسری حالت یہ ہے کہ جس حالت میں ہے جس وقت میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کبھی نہیں کی ہے تو اس میں کرنا سنت کے خلاف ہے اور عادت بنانا بھی ہے جیسا کہ آزان کی مثال ہے نماز کے بیچ میں پات ہے کی بات کرنا یا چھینک کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ حضرت عب عبداللہ نمر کے پاس ان کو چھینک آ گئی تو کہنے لگا الحمد للہ وسلام عاللہ رسول اللہ حضرت عبداللہ من عمر کہنے لگے صحیح روایت یہی الگ الگ روایت ہے لیکن صحیح یہی کہنے لگے کہ ہم بھی کہ, میں بھی کہتا ہوں کہ الحمد اللہ علام اعلی رسول اللہ لیکن اس حالت میں ہم لوگ اس طرح حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جی کے بعد یہ کرو بلکہ چھیک الحمد علی اعلیٰ حال کہو اور سلاد کے الگ اوقات ہے تیسرے حالت یہ ہے کہ جس میں کچھ ثبوت نہیں ہے انسان عام اوقات میں اوقات میں آپ خوب اللہ کے رسول پر درود بھیجو ایک انسان مسجد میں آئے جلدی سنت جیسے امام کبھی آئے نہیں دو رکعت پڑھ لے قرآن پڑھ لیے اب بیٹھے تو دعا پڑھو یا تو درود بھیجو درود بھیجو دعا پڑھو ازکار ذکر اذکار کرو جس طرح تصویر کرتے ہو کبھی کبھی درود بھیجو سلاد بھیجو اللہ کے رسول پر یہ بھی عبادت ہے لیکن انسان خاص کیفیت اور خاص حالت کرے اور خاص عادت بنائے وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں کہاں ثابت ہے جہاں مقد ہے اور جہاں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کرو اور اس حالت میں کرنا زیادہ ثواب کے باعث ہے اور کچھ حالات میں واجب ہے سب سے پہلے جو ثابت ہے تشہد اخیر میں ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں چاہے فرض ہو یا سنت ہو جب انسان آخری تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد اور سلام بھیجنا ہر مسلمان پر صحیح کا واجب ہے لما میں اختلاف ہو کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن صحیح ہے کہ واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے اور اس کے کیا دلیل ہے وہ جو حدیثیں پیش کی گئی شروع میں کہ اللہ کے رسول حضرت اب اللہ کے رسول سے یہ کوال کیے ہیں سوال کیے ہیں اللہ کے رسول آپ پر ہم لوگ سلام تو بھیجتے ہیں نماز میں لیکن کس طرح ہم لوگ درود یعنی سلاد بھیجیں تو اللہ کے رسول نے کہا قولو اللہم صل على محمد وعلى آل محمد یہ سب بتائیے تو ذکر پہلے ذکر کیا گیا اسی طرح ابو حمید السعیدی سے بھی یہ ثابت ہے جو بخاری مسلم میں ہے ابو سعید خدری سے بھی ثابت ہے ابو موسیٰ ابو مسعود الانصاری سے ثابت ہے حضرت طلحہ سے ثابت ہے اور کئی صحابی صحابی ثابت ہے تو اس لئے اللہ کے رسول نے حکم دی قولو کہو تو نماز میں تشہد کے بعد درود بھیجنا سلام بھیجنا اس کیفیت جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ واجب ہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے کوئی کہتا ہے جلدی ہے بھائی جلدی جلدی جب پڑھ لو ختم کرو نہیں آپ کو کرنا پورا کرے آپ کو کرنا, کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی انسان جہالت میں بھول چوک میں اور اس کو بعد میں یاد آیا تو ان اللہ معاف ہے لیکن انسان اسی حالت میں جان بوجھ کے چھوڑنا یہ انسان گنہگار ہوتا ہے اسی لیے نہیں چھوڑنا چاہیے تو پہلی حالت نماز کے حالت میں آخری تشہد میں اور آخری تشہد سے مراد جس نماز میں دو تشہد ہے یا ایک تشہد جو جس کے تشہد کے بعد سلام کرنا اس کو آخری تشہد کہا جاتا ہے کچھ نماز میں دو تشہد اور کچھ نمازوں میں تین تشہد اور کبھی کبھی چار تشہد پڑھتے ہیں جیسا کہ مغرب میں اگر کوئی انسان اور اس کے حالات ہے اگر مغرب میں انسان پہلی تشہد کے حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو اس کو چار تشہد تین وہ کرنا ہے پھر تین اور کرنا ہے تو یہاں آخری تشہد میں یہ واجب ہے اور کرنا چاہیے یہ پہلی حالت ہے دوسری حالت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کرنا چاہیے وہ یعنی دوسری حالت وہ پہلے تشہد میں جو بیچ والے تشہد جس کے بعد سلام نہیں کرنا ہے اگر انسان ایک تشہد یا دو تشہد یا تین کرتا ہے تو جو آخری ہے اس کو چھوڑ کر جو بیچ میں ہے چاہے ایک یا دو اس میں بہت سے علماء کہتے ہیں اس میں بھی کرنا چاہیے اس میں علماء میں بڑا اختلاف ہے اکثر علماء کے نزدیک کہ اس میں اللہ کے رسول پر تشاہد یعنی درود بھیجنا ضروری نہیں ہے بیچ والا تشاہد علامہ تیات اللہ لوگ پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اکثر علماء کی یہی رائے ہے لیکن کچھ علماء خاص کے علماء حدیث یہی کہتے ہیں کہ بیچ تشاہد میں بھی کرنا چاہیے کیا دلیل لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب صحابہ کرام رام کو سکھائے کہیں نہیں کہا کہ آپ یہ آخری تشاہد میں صرف کہو بلکہ یہ کہا جب بھی تم لوگ مجھ پر سلام بھیجو تو یہ پڑھ لیا کرو اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء جو محدثین ہیں یہی ثابت کرتے ہیں کہ بلکہ پہلے تشاہد میں بھی کرنا چاہیے لیکن اس میں جمور اور اکثر علماء کی یہی قول ہے بلکہ اس میں شب اتفاق کے قریب ہے کیونکہ کچھ روایات میں آتا کہ اللہ کے رسول پہلے تشاہد بہت جلدی کرتے ہیں لیکن پھر بھی انسان خلاف سے یعنی ایسا دور رہے اگر پڑھ لیا کرے تو بہتر ہے تو اس لیے انشاءاللہ کہیں گے کم سے کم اس میں سننا ہے تو پہلے دوسری جگہ جس میں یا اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے یہ پہلے تشاہد میں یہ پڑھے اللہ مسلم علی محمد علی علی محمد جو الفاظ ثابت ہے وہ پڑھے یہ دو حالت ہوگئی تیسرے حالت جس میں اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے جنازے کی نماز میں اور جنازے کے نماز میں انسان کو تشہو یہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے اور جنازے کی نماز میں کتنا تقویرات پڑھتے ہیں عموماً چار زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن چار اللہ کے رسول پہلے تشہد کے بعد کیا پڑھتے تھے سورے فاتحہ ہم لوگ کے ملک میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نئی فاطھا کی ضرورت نہیں بلکہ جس نماز میں فاطح نہیں پڑھی جاتی وہ نماز باطل ہے چاہے انسان امامو یا ماموں چاہے جنازے کی نماز ہو یا عام نماز ہو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے پہلے تکبیر کے بعد فاتحہ دوسرے کے بعد یہ سلاد اللہ کے رسول پر بھیجنا ہے یہی وہی الفاظ اللہ مسل محمد تیسرے کے بعد دعا پڑھنا ہے اور چوتھے کے بعد سلام کرنا ہے اگر پانچ تکبیرات کیا جائے تو تیسرا اور چوتھے کے بعد دعا اگر سات تکبیرات ہیں تو تیسرے کے بعد اور چھٹے کے تیسرے پانچ پانچواں چھٹے کے بعد دعا پڑھنا اللہ کے رسول سے سب ثابت ہے لیکن اکثر چار اللہ کے رسول علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا دلیل ہے اس میں امام احمد کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک واجب ہے اور صحیح یہ ہے کہ تشہد کے یہ جنازے کی نماز میں واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے کیا دلیل ہے اس میں ابو امام ابن سہل رضی اللہ عن صاحب حنیف ایک صحابی تھے ان کے ایک بیٹا ابو اباما یہ چھوٹے صحابی تھے لیکن پھر بھی یہ روایت کی ہے فرماتے ان من سننا سنت میں یہ ہے سلاۃ نہ جنازے کی نماز میں کہ انسان پہلے فاتحہ پڑھے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجے پھر میت کی دنیا دعا کرے پھر فارغ ہو جائے شیخ بانی رحمت اللہ نے اس کو صحیح کہا اور یہ اس طرح حضرت ابو حریر سے بھی ثابت ہے لیکن موقوف ہے حضرت ابو حریرا پہ اور حضرت ابو حریرہ اپنے مرضی سے تھوڑی بات کہیں گے بلکہ ضروری حکم المرفوع میں آتا ہے تو اس لیے صحیح ہے کہ انسان جنازے کی نماز میں دوسرے دوسرے تکبیر کے بعد اللہ کے رسول سلم پر سلاد اور سلام بھیجنا ضروری ہے اور سلاد اس میں بھیجنا ضروری سلاد اور تبریک برکت کے لیے دعا کریں گے اللہ مس اللہ محمد, وعلی محمد و محمد پھر وہ بارک علی محمد سلام اس میں بھیجنا نہیں صرف سلاد بھیجنا ہے جس طرح تشہد کے آخری میں اس میں تحیات میں پڑھیں گے لیکن اس میں تحیات نہیں پڑھیں گے اس میں دوسری تشہد میں یا تأثر سرات جرازہ میں تحیات نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اللہ مسلم علی محمد الہ ان حمید و مجید تک یہاں تک پڑھنا ہے اور یہ کئی صحابی سے ثابت ہے تو یہ تین ہو گئے اور اس میں بتایا گیا کیوں واجب ہے نمبر چار جس میں ثابت ہے خطبے میں چاہے جمعہ کے خطبہ ہو یا استست خطبہ ہو یا عیدین خطبہ اور یہاں مستحب کہیں گے وہ نہیں کہیں گے کیوں واجب نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں ہے اس میں صحابہ کرام سے ثابت ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے مشہور ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ خطبے کے بعد یا خطبے میں اللہ کے رسول پر درود بھیجتے تھے اور حضرت علی سے بھی منقول ہے تو اسی لیے خطبے میں ہر خطیب کو چاہیے کہ شروع میں یا آخری میں اللہ کے رسول سا پر درود بھیجے اللہ اللہ علی محمد آخری میں عموماً کیا جاتا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے اگر امام بھول جائے خطیب تو نہیں کہیں گے تمہارا خطبہ باطل ہے جیسا کہ بہت لوگ کہتے ہیں بہت بچپن میں ایک مسجد میں ایک امام خطیب آئے خطبہ دیے امام تو غائب تھے اچانک کوئی کھڑے ہو کر خطبہ دیے بھول گئے تو اس کے بعد مسجد میں لڑائی ہوئی ہے یہ جہالت کی نشانی ہے کہاں دلیل ہے کہ وہ ہے اسی لیے کہیں گے یہ صحاب مستحب کہیں گے سنت بھی نہیں کہیں گے کیوں سنت نہیں کہیں گے کیونکہ سنت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں یہ صحاب کرام کے فعل ہیں اسی لیے زیادہ تر اگر اس میں مستحب کہیں گے تو زیادہ قریب ہے اور رحمتہ اللہ نے کتاب میں نقل کی بہت سے صحاب کرام سے ثابت ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے تو اس لیے خطیب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صنف پر درود بھیجے بہتر ہے یہ چار ہو گئے نمبر پانچ جس درود بھیجنا چاہیے اور سلاد کرنا چاہیے دعا کی حالت جب بھی انسان دعا مانگے اپنے لیے یا اپنے گھر کے لیے کسی حالت میں تو انسان آخری میں یا شروع میں اللہ کے رسول پر درود بھیج, دیا بھیج بھیجے کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضرت فدالب عبید سے ثابت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک آدمی جلدی نماز پڑھ کے یا دعا پڑھ کے نکل گئے نکلنے لگے اور اس میں اللہ اللہ کی تعریف کی اللہ کے رسول پر درا درود بھیجی تو اللہ کے رسول وسلم کو بلانے اللہ کے رسول نے فرمایا بہت جلدی کی ہے پھر اللہ کے رسول کو بلا کر ان کو یہ بتائے کہ جب بھی تم میں سے ان کو یا صحابہ کرام کو سکھائے جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھتے دعا کرتا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی تحمید کرے ہم و ثنا بیان کرے پھر اللہ کے رسول ساسنم پر درود بھیجے پھر دعا کرے یہ محمد اور داود کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے حضرت عمر کے عدت عمر فرماتے ہیں کہ دعا انسان جب کرتا ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ یعنی لٹکا رہتا ہے اسی بیچ میں رہتا ہے جب تک انسان درود نہیں بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے تو چڑھ جاتا ہے اور یہ شہر بانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقف ہے لیکن مرفوا کیونکہ حضرت عمر اپنے مرضی سے نہیں کہیں گے یہ ضرور اللہ کے رسول نے اس کو بتائی ہوگی کیونکہ ایسے مسائل غیبیات ہیں اور ایسے مسائل انسان اپنے عقل سے صحاب کران کبھی نہیں کہتے ہیں تو اس لیے انسان دعا کے وقت ہمیشہ درود بھیجے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ عجیب ہے ورنہ اس کی دعا نہیں پہنچتی تو اس لیے انسان ہم وہ تو نہیں کہیں گے لیکن کہیں گے انسان افضل ہے اگر چاہتے کہ تمہارے دعا مکمل رہے اللہ کے رسول کے نزدیک تو ہمیشہ درود اور سلام بھیجا کرو دعا کے بعد یا دعا سے پہلے <تصفح> نمبر چھے مسجد میں داخل ہونے کے وقت یا نکلنے کے وقت اس میں درود انسان کو بھیجنا چاہیے یہ ابن خزیمہ خزمہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ تم میں سے اگر کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور یہ کہے بعد میں اللہ اور جب نکلے تو اللہ کے رسول پر سلام بھیجے اور یہ کہے اللہ اجر من شیتان رجیب یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے علاوہ بہت سے الفاظ حضرت فاطمہ سے بھی حضرت ابو حرہ سے بہت زیادہ حدیثیں ہیں لیکن اکثر روایات کچھ اس میں کچھ نہ کچھ کلام ہے لیکن مجموعی تو سے یہ حدیث اکثر صحیح تو اس لیے انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے السلات والسلام علی رسول اللہ السلام اعلی رسول اللہ اور نکلنے کے وقت اور دعا پڑھ لے جو ثابت ہے یہ ثابت ہے لیکن انسان گھر میں گھسے یا گھر سے نکلے کہیں گے کہاں ثبوت ہے کہتے تم مسجد کی طرح کہیں گے کہ نہیں اس چیزوں میں قیاس ہم تھوڑی کریں گے مسجد تو الگ ہے تمہارا گھر الگ چیز ہے مسجد اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس لیے ہم کو کرنا ہوگا تو یہ چھ ہو گئے نمبر سات صفا اور مروا پہ صفا اور مروہ پہ جب انسان عمرے کے لیے جائے حج کے لیے جائے تو حضرت نافع حضرت عمر سے روایت کی اور حضرت نافع حضرت نہ نا عمر کو نہیں دیکھی اس لیے اس روایت کو بہت لوگ مقترے کہتے ہیں اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے نے ابن عمر سے تو حضرت نافع ابن عمر سے ملاقات ہوئی تو اگر ابن عمر سے تو حدیث صحیح فرماتے ہیں کہ وہ کیا حضرت عمر یا ابن عمر جب بھی صفا پہ چڑھتے تھے تو تین بار اللہ اکبر پڑھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ لا الہ الا اللہ عدم اللہ شریق اللہ لہ الملک ہو لہ الحمد ہو اللہ الشین قدیر پھر اللہ کے رسول حسن پر درود بھیجتے تھے پھر دعا خوب پڑھتے تھے تو صفحہ اور مروہ پہ انشاءاللہ انسان کرے کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر بھی ثابت نہیں کیونکہ دعا کے کی وقت ہے اور دعا کے حالت میں انسان درود بھیجا کرے اگر وہ بھی ثابت ہے کہ دعا کے حالت میں ساتھ اس میں اللہ کے رسول وسلم پر درود بھیجا کرے اور انشاءاللہ قبول ہوگی یہ دعا یہ نمبر ساتھ نمبر آٹھ جب بھی لوگ کسی مجلس میں مجتمع ہوتے جیسا کہ یہ مجلس علماء کہتے کہ ایک مجلس میں کم سے کم ایک بار اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے ابھی اللہ کے رسول وسلم کے نام کتنا بار لیا گئے ذکر کتنا بار کیا گیا پتا ہے مجھے لگ رہا کہ پچاس سے بھی زیادہ 100 سے بھی زیادہ اس لیے انسان ہر وقت تو ہر وقت نہیں کہہ سکتا صلی اللہ مشکل ہے تو کم سے کم کبھی کبھی کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہا کرے تو یہ, یہ کرنا ضروری اور واجب ہے مستحب نہیں کہیں گے واجب کہیں گے کیوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں معذر صومجلسن کہ اگر کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں لائن صلیفی ہے عالنبی نبی <عَنَبِي> جس پر اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں بھیجا گئے یا خود نے بھیجتا ہے تو اللہ کا حسرت اور باعث ندامت ہوگی افسوس کی بات ہوگی اگر جنتی ہو یعنی اگر جنت میں جائے گا تو جنت میں افسوس کرے گا کاش ہم اپنے مجلسوں میں اللہ کے رسول کے نام لیا کرتے تھے اور درود بھیجا کرتے تھے شیخ البانی بھی اس کو کہتے صحیح موقوف ہے حضرت ابو سعید پر موقوف ہے اور یہ حکم المرفو یعنی حدیث حدیث مرفوع کے مقابلے برابر ہے کسی انسان آحج... کسی مجلس سے بیٹھو چاہے انسان دو تین لوگ بیٹھے میاں بیوی بیٹھے کیا حرج ہے کہ انسان اللہ کے رسول علیہ وسلم کے نام لے کر ایک حدیث آپس میں پیش کرے ضرور اللہ کے رسول کے نام آئے گا جب کوئی انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو بتانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو نیت کر کے یہ عبادت ہے تو انسان کو یہ عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ نمبر آٹھ ہو گئے اور نمبر نو یہ ہے کہ وطر میں جب انسان قنوت کرتا ہے دعا کرتا ہے دیکھیے قنوت کے وطر جو قنود وطر میں جو قنوت ہے اس کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں بہت سے لوگ اس کو فرض سمجھتے لیکن صحیح کہ اللہ کے رسول سے ایک حدیث بھی ثابت نہیں اللہ کے رسول نے دوسروں کو سکھائی لیکن خود کہیں نہیں ثابت احسان کرے کبھی رکو سے پہلے کرے رکوع کے بعد کرے ہاتھ اٹھا کے کرے ہاتھ نہ اٹھائے کوئی حرج نہیں سب صاحب کرام سے ثابت ہے لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول سا صنف پر درود بھیجا کرتے تھے عبد الرحمٰن القاری کے جو لمبی حدیث ہے اس میں جو قصہ ذکر کرتے کہ حضرت ہمارے اقبال مسجد میں آئے تو دیکھے لوگ الگ, الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو سب کو جمع کیے پھر پرماتے کی جو نماز پڑھاتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اور دعا پڑھتے تھے اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح حضرت ابو حلیمہ معاذ بن حارث ایک صحابی تھے اس سے صحابی تھے کہ قنوت پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود بھیج تو انسان اور شربانی اس کو صحیح قرار دی تو اس لیے انسان قنوت میں جب بھی آپ اتر کے لیے دعا کرو اگر انسان چھوڑ دیتا تو کوئی حرض نہیں نماز میں کچھ خلل نہیں کیونکہ اصل دعا تو سجدے کے حالت میں لیکن اگر کوئی کرتا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اگر کوئی انسان کرتا ہے تو آخری میں کوئی دعا ہے اللہ کے رسول وسلم پر بھی درود اور سلام بھیجے یہ صحاب کرام نام سے ثابت ہے نہ گئے نمبر دس ازان کے بعد آج کل انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جاؤ لوگ سے پوچھو کہ آز ازان کے حالت میں اگر درود بھیجنا کب بھیجنا ہے آپ دیکھو گے نبے پرسینٹ لوگ کہیں گے کہ ازان سے پہلے کیونکہ نہ جانتے نہیں کہ آزان کے بعد درود بھیجنا چاہیے دیکھیے بار بار کہا گئے کہ جب ہم لوگ ایک بدات ایجاد کر لیتے ہیں تو ایک سنت میں کئی سنتیں ختم ہوتی ہیں سنت اور بدات ایک دوسرے کے کیا اپوزٹ ہے؟ کبھی مل نہیں سکتے ایک جگہ پہ. آپ اگر بدات کرو گے تو سنت خود بخود چلی جائے گی اور جب سنت پر عمل کرو گے تو انسان بداعت کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کبھی جمع نہیں ہوتا ہے جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ شاء سے محفوظ رہے گا اور جو الٹی سیدھے حرکتیں کرتا وہ دھیرے دھیرے سنت کی ہمت ختم ہوتی ہے اس کے دل میں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کے ملک, ملک میں حمد جو بھی لڑائی ہے مسلمانوں میں حمد نہیں کہیں گے لیکن کہیں گے جو بھی ہم لوگ اور جو کے درمیان جو اختلاف ہے سنت کے وجہ سے وہ لوگ ہم لوگ سے صرف سنت کے وجہ سے دشمنی کرتے اور کوئی وجہ نہیں ہم لوگ بہت سے سنتیں ثابت کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے رائے اپنے پسندیدہ اپنے علما کی بات کے مقابلے میں وہ غلط ہے تو اس لیے فوراً لڑائی شروع حالانکہ اگر وہ لوگ غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ سنت پر بلکہ عمل کریں گے اور اس اللہ کے رسول کی سنت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے یہ پچھلے درس میں اس کی اہمیت بتا بیان کی گئی ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اذا سمعتم المؤذن المعزن جب مؤذن کی بات یا مؤزین سنو مؤذن کی آواز سنو فقولو مثل ما يقول جو بھی کہتا اسی طرح تم لوگ بھی کہو پھر اللہ کے رسول علیہ پھر تم لوگ مجھ پر درود بھیجو دیکھیے اس میں کتنا عبادت ہے اذان کے وقت چار عبادت ہے ہم لوگ غافل ہیں اذان ہوتی ہے ہم لوگ اتنے ہی جانتے ہیں کہ عورت آ کے دپٹہ اوڑھ لیتی ہے اور اتنے ہی جانتے ہیں کہ ٹی وی بند کر لو میں اسے کے گھر چالو کچھ دیر کے لیے بند کر دو یہی صرف جانتے ہی غلط ہے کہاں, کہاں آتا کہ ہاں آتا ہے کہ اذان کے وقت عورب کو دوپٹہ اڑنا چاہیے کہیں نہیں آتا ہاں انسان اذان کے احترام کرے اذان میں چار عبادت ہے اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے اکثر لوگ نہیں جانتے پہلے <تصفح> عبادت یہ ہے کہ جب بھی اذان سنو شروع سے آخر تک اس کے یعنی اس کے موافقت میں آپ وہی الفاظ کہو جو آپ سنتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو لیکن اشحی عڑا ایرفرا جب کہے گا تو اللہ قوت اللہ بلّہ پڑھو یہ ایک سنت ہے کون کرتا ہے کم لوگ کرتے ہیں دوسری عبادت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کرتے تھے اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے ثابت کہتے تھے کبھی کبھی وہ آنا اشد کہ, کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اور کبھی کہتے تھے وہ آنا وہ آنا یہ بھی سنت ہے آنا آنا کہنے سے کیا حرج ہے اگر آپ سنو ایمام کہتے ہیں وہ اشد اللہ الہ اللہ وانا وانا کہ وہ آنا وہ کہ میں بھی میں بھی, یعنی می بھی گواہی دیتا ہوں اپنے ایمام کی تجدید ہوتا کہ نہیں اور اسی طرح یا تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان یہ سنتا پھر کہتے وانا شدو اللہ اللہ عدد اللہ محمد سنو شرعی تب اللہ حربن عوری الفاظ پڑھے اللہ کا رسول فرماتے اس کی ساری گناہیں ختم ہوتی ہے یہ چھوٹی گناہ مسلم کے رواج ہے تو انسان کیوں اس سے محروم ہوتا اور تیسرے عبادت کے اذان کے بعد اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی اذان سنو تو مجھ پر درود بھیجو اور سب سے افضل وہی جو بتا کے تشاہد اور یہ واجب نہیں لیکن سنت اور چار چوتھی عبادت یہ ہے کہ ازان سے اقامت تک یہ عبادت دعا کرنے کے ایک اہم وقت ہے ہم لوگ آج کل کون یہ چاروں عبادت پر کرتا ہے اور کون بلکہ چاروں میں سے کون اس میں ایک ہی عبادت میں کرتا ہے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اذان کب ہے اذان ہوتی اذان کے وقت ہوگئے آپس میں بات کرنے آ رہی ہے بہت جلدی ہوگی نہیں آپ فوراً تکبیر اور اسی آپ اس کے الفاظ وہی پڑھو بہت ہی مبارک الفاظ ہے سان کو پڑھنا چاہیے تو یہ آزان کے بعد ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دی کہ تم لوگ ازان کے بعد درود بھیجو آج کل تبدیلی کر لی کہ آزان کے بعد نہیں ازان سے پہلے ہو گئے اور اذان سے پہلے سنت کے خلاف ہے بداعت ہے گمراہی ہے کوئی کہے گا گمراہے کوئی کہے گا کہ بھائی درود بھیجنا گمراہی کہیں گے یہ درود بھیجنے میں گمراہی نہیں ہے سنت کی مخالفت میں گمراہی ہے سنت کی مخالفت میں گمراہی ہے جیسا کہ شابار کے بارے میں آتا ہے نئی رجب کے بارے میں کچھ جیسا کہ کچھ صحابے سے سا... کچھ روایت آتی ہے کہ کوئی عبادت کرتا تھا تو جب روکتے تھے تو لوگ کہتے آپ عبادت سے روکتے ہو اچھائی سے کہتے نہیں اچھائی سے میں نہیں روکتا ہوں لیکن اس وقت اور سنت کی مخالفت کرنے میں یہی ہی نہیں ہے تو اس سنت کی پابندی کرے الفاظ تو وہ والے الفاظ ہیں. لیکن غلط طریقے سے استعمال مت کرو جس طرح کوئی انسان اثر کی نماز آ کے عشاء میں پڑھتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے یا عصر کی نماز فجر میں آ کے پڑھتا ہے تو نہیں ہوتی ہے روزہ انسان چھوڑ دیتا رمضان کے روزہ جان بوجھ کے شوال میں آ کے رکھتا ہے بغیر کوئی عذر کے تو نہیں ہوتے حج انسان ذلحجہ میں نہیں کر پایا تو کہتے چلو میں سفر میں کرتا ہوں نہیں ہوتا ہے ہر چیز کے ایک وقت ہے اور محدد ہے اسی پر کرو لیکن اگر نے مرضی سے کرتا ہے تو یہ غلط ہے تو یہ آزان ہے نمبر گیارہ جس پر ثابت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنا جائے جب سنتے ہو یہ نام آتا ہے تو بھیجنا چاہیے اللہ کے رسول نے اس شخص پر بدوا دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنتا اور اللہ کے رسول پر ضرور نہیں بھیجتا بدوا دی حدیث ماتار کے الباع ہے اللہ کے رسول پر رقیم انفروچول رقیم انف یعنی وہ آدمی ذلت اور اس کی ناک مٹی میں مل جائے ذلیل ہو جائے تو میرے نام سن کر مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے اور ایک حدیث اللہ کے رسول تین آمین کہ رمضان میں یہ حدیث پیش کیا جائے گا کہ تین بار ممبر پہ چڑے آمین آمین آمین کہا تو لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تین بار آمین کیوں کہ؟ کہنے لگے ایک حضرت جبریل آئے کہنے لگے محمد آپ درود آپ آمین کہیے میں دعا پڑھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے سوچیے کہ حضرت جبریل دعا کرتے اور اللہ رسول امین کہتے ہیں تو کون سی یہ آکرت نہیں ہوگی اللہ کا رسول فرماتے کہ کہنے لگے جو شخص رمضان پائے پا اور رمضان بھی گزر جا اور اپنے لیے وہ اپنا آپ کے معافی یعنی اپنا آپ کو جہنم سے محروم نہیں کر سکا تو اس کے لیے دوری ہے اور ذلت ہے تو کہو آمین حضرت جبریل نے کہا کہو آمین حضرت اللہ کے رسول نے آمین کہا دوسرے میں کہ جو آپ کے نام اگر لیا جائے اور جو آپ کا درود نے بیچتا اس کے لیے ضلع ہے اس میں بھی آمین کہا اور تیسرا اگر کسی کے پاس والدین ہیں دونوں میں سے دونوں ہیں یا ایک ہے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا اس کی بھی ذلت ہے اب دیکھیے اللہ کے رسول اپنا اللہ کے ایک حق ہے اور رسول کے ایک حق اور والدین کے ایک حق بھی رکھا ہے تو اسی لیے یہ تینوں اسی لیے اکثر مسلمان کتنا بھی نواب پڑھتے ہیں لیکن زلیل کیوں بنتے ہیں کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تر خوش نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے منذکر کے عندہ ہو کہ جس کے سامنے میرے ذکر کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے اور یہ بھی نسائم و حدیث صحیح ہیں نمبر بارہ اور آخری جو حالت ہے وہ ہے اللہ کے رسول جمعہ کے دن جیسا کہ یہ دن اور جمعہ کے دن اور رات اور جن رات اور دن کم سے شروع ہوتا ہے رات جو گزر چکے یہ نہیں آج تو ختم ہو گیا عربی تاریخ سے فجر سے پہلے جو رات گزر تھی وہ رات جمع کے جو دن ہے کل جو رات گزری مغرب سے عشاء تک یا مغرب سے فجح تک وہ رات تھی جمعے کی اور فجر سے مغرب تک یہ جمعے کے دن ہے اور اسی میں درود بھیجنا ہے اس میں بہت سے دلیلے ہیں حضرت انس فرماتے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں تم لوگ مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ ایک اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر دس سلاد اور دس رحمتیں اور اللہ دس درود اس پر بھیجتا ہے حدیس حسن ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے, حدیث آو سب سب سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن لوگ نے کہا اللہ کے رسول اور اسی لیے درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ قبر پہ رہو گے آپ کے ارمت ہڈی یعنی اور گوشت سب گل جائے گا سڑ جائے گا تو کس طرح آپ جواب دو گے تو اللہ کے رسول نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں بہت حضرات جو بہت اللہ کے رسول کے احترام کرنے والے کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول کے رسول کی موت نہیں آئے اللہ کے رسول نے کہا کہ موت نہیں آئے گی اللہ کے رسول کہا کہ تم گستاخ ہو کیسے تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرا ہڈی اور میرے گوشت گل جائے گی بلکہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ سبحان ہو زمین پر میں امبیا اللہ سبحان تعالیٰ زمین پر حرام کر دی یعنی کہ وہ اللہ کے بدن کھا نہیں سکتے انبیاء کے بدن اپنے قبر پہ محفوظ رہتا ہے یہ خصوصیت اللہ کے رسول اصل اور سارے انبیاء کے ہیں تو اللہ کے رسول نہیں کہا ہم موت نہیں آئے گی کہا کہ میں محفوظ رہوں گا لیکن تم لوگ بھیجا کرو تو اس خوب پڑھا کرے جمعے کے دن لیکن الگ, الگ الگ لوگ دس لوگ جمع ہوں گے اور اس کے بعد کوئی پڑھے گا سب پیچھے پڑھیں گے یہ سب طریقہ نہیں ہے خاص کر ہم لوگ کا کیرلا والے کرتے ہیں شافی جو کہتے ہم لوگ شافی شافی ہم شافی, شافی, شافی, شافی, شافی, شافی سے کہیں ثابت نہیں اسان اس سنت کے مطابق کرے چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت ہے لیکن سنت کی پابندی انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے یہ بارہ جگہ ثابت ہے اس کے علاوہ کہیں سر دلیل نہیں ہے کہ انسان جیسا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ درود بھیجو فلاں حالت میں درود بھیجو سونے سے پہلے درود بھیجو آپ عام عبادت کر سکتے ہو لیکن خاص کرنا یہ بارہ جگہ کے علاوہ یہ ثابت نہیں ہے کوئی کہتا ہے جیسا کہ اگر کوئی سفر کرتا تو شروع کرتا تو پڑھے گھر میں داخل ہوتا تو پہلے پڑھے سنت ہے کہاں کہ سنت لائے یہ سنت نہیں ہے آپ عام طور پر اگر کبھی بھی انسان پڑھتا تو ٹھیک ہے لیکن انسان اس کو سنت سمجھے اور ضرور سمجھے یہ چیز نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ جب بھولتے ہیں خاص کر کچھ عرب لوگ جب کوئی بات یاد کرنا چاہتی ہے نہیں تو اللہ مس اللہ علیہ محمد پھر یاد کر لیتے نہیں اس کا ثابت ہے عادت بنانا غلط ہے لیکن کبھی انسان پڑھ لے یا کبھی چپچاوے تو چلو میں اللہ کے رسول کے نام آئے تو ذکر تو ٹھیک ہے لیکن انسان اپنے مرضی سے عادت کوئی بنا لے یہ سنت کے خلاف ہے تو یہ حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت کتنا ہوا اس کے بعد یہاں اللہ کے وسلم اگر کوئی درود بھیجتا تو اس کی کیا فضائل ہے میں چند فضائل ذکر کروں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں آپ دیکھو گے واٹس ایپ آج کل جو فتنہ ہے اور آج فیس بک اور کچھ بھی انسان تحق کبھی نہیں کرتا ہے مسج آ گئے آنکھ پوری نہیں کھلی فارم بھیج دی نہیں پہلے پڑھ لو پوچھ لو کسی سے کہتے نہیں میری نیت تو اچھی ہے نیت آپ کی چاہے کتنا بھی اچھی ہو اگر غلط کام ہے تو تم گنہگار ہو ورنہ اگر کوئی مسکنوں کو کھلانے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کو پڑھنا نہیں چاہی تو ہر ایک چوری ہے کہ, کہ میرے فقیر لوگوں کو کھلانا ہے تو اس نیت اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے یہ دونوں ضروری اللہ کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل سمجھتا کہ ہے سنت ثابت ہے اور غلط کرتا ہے تو ہو سکتا ہے لیکن انسان جانتا ہے جانتا ہے یا نہیں جانتا کہ ثابت ہے کہ نہیں فرضی طور پر کرتا ہے تو یہ گنہ گار ہوتا ہے اور سلام اس کو نہیں حاصل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے کیا فوائد ہے کیا فضائل ہے کیا ملتا ہے یہ یہ چند فضائل اور دس فضائل تقریباً میں اب زلدی میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے سمجھو اللہ سبحانہ ہوتا کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم قرآن مجید ہے انسان یہ سوچے کہ اللہ کا حکم آیا تو سمان ہوتا بھیجنا چاہیے چاہے وہ عمل چھوٹا ہو اللہ کا حکم آیا اور دوسری اسی میں بھی کہ اللہ کے اقتداء ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کرتا ہے اللہ کرتے ہیں یعنی اللہ صبح اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو ہم کیوں اللہ سبحانہ و تعالی کی اللہ کی نہ کریں فرشتے کرتے ہیں کیوں ہم ان کے عمل نہ کریں تو یہ پہلی یہ بات فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ طاق کا حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور اللہ کے اقتدار اور فرشتوں کے اقتدار پر یہ کیا جاتا ہے دوسری فضیلت کہ اگر کوئی ایک درود بھیجتا ہے تو اس کو اللہ اس کے بدلے میں اللہ اس پر دس سلاد بھیجتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر دو سلاد ہے علما کہتے رحمت ہے یعنی آپ اللہ کے رسول پر ایک درود بھیجو گے اللہ سبحان تم پر دس رحمتیں نازل کریں گے دس فضیلت دس تعریف دس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر پر نازر کریں گے کتنا بڑی فضیلت ہے انسان آپ چاہتے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو ہم لوگ دعا کرتے کہ اللہ تو آپ درود بھیجا کرو یہ رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی انسان کیوں اپنے آپ کو محروم کرتا ہے زیادہ کرو گے تو زیادہ ملے گا کم کرو گے تو کم ملے گا اس لیے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرو نہ کرے اس میں کیا دلیل بہت سے حدیثیں ہیں بہت زیادہ اللہ کے رسول پرمات ابو کی حدیث ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس سلاد بھیجتے ہیں دس رحمتیں نازل کرتے ہیں مسلم کی روایت ہے اور دوسری نواد عبداللہ بن اللہ بن الناس کے وہ اذان کے ہیں جو اگر ازان کے بارے میں اذان مؤزین کے سنو تو اس کے بعد تم لوگ وہی الفاظ وہی کہو پھر درور بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اس کے لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ دوسری فضیلت تیسری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک بھیجتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں ایک نیکی نہیں 10 کم سے کم اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیا دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس aaye تو جب دیکھا تو اپ دیکھنے اللہ کے رسول بہت لمبی سجدہ اور حدیث کی ہے اللہ کے رسول کے پاس جو تو اللہ کے رسول سر اٹھانے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور یہ ہم سے یہ بتائی ہے کہ جو تم پر ایک سلاد بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر دس سلاد اور دس ضرور اللہ اور رحمت نازل کرتے ہیں اور دس نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اس حدیث کو شیخ بانی نے حسن بھی مجبوری کہا کیونکہ بہت روایت ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتا تو حدیث حسن ہے صحیح ہے تو اس لیے انسان یہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انسان کو دس نیکیاں ملتی ہیں چوتھی فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دس درجات اللہ بلند کرتے اس کو دس درجات درجہ الگ ہے اور نیکیاں الگ ہے جنات میں جنت میں کئی درجات ہیں کچھ علماء کم کہتے کچھ لوگ بتاتے زیادہ لیکن صحیح کہ بہت زیادہ ہے کچھ علماء کہتے جتنا قرآن میں آیا تو اتنے ہی درجات ہیں اور یہ زیادہ قریب ہے کیونکہ اللہ کا رسول فرماتے کہ قارے قرآن جو دنیا میں اچھے سے پڑھتا ہے کے اس سے کہا جائے گا پڑھتے جا اور آپ اور اوپر چڑھتے جا جہاں آپ آخری عادت پڑھو گے وہاں تک آپ کا مقام ہوگا تو یہ جو قرآن پورے یاد کر رہا ہے اور اس پر عمل کرتا تو آخری تک پہنچ جائے گا اور جس کو قلو اللہ والد یاد صرف ہے اور کہتا میرے پاس ٹائم نہیں قرآن یاد کرنے کے وہ قیامت میں پیچھے رہ جائے گا اور سوچے گا کاش ہم یاد کرتے تو یہ قرآن میں برکت ہے اسی لیے اللہ کے رسول اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت نہیں حضرت عمر کے جو حدیث پیش کیا گئے وہ اس میں درجات ہے یعنی دس درجات اللہ اس کو بلند کرتے ہیں جنت میں اور جو نیکیہ کے بارے میں وہ حضرت ابو حران کے حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے دس نیکیا رکھتے ہیں ابن حبان ہے اور حدیث صحیح ہے اور پانچویں فائدے یہ ہے کہ انسان کی دس گناہیں بھی مٹ جاتی ہیں یعنی سوچئے دس درود اللہ بھیجتے ہیں رحمتیں اور دس درجات آپ کو بلند کرتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گے دس نہیں بلکہ اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں حضرت انس کے حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ سال اس کے دس پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں اور کیا ہے اس کے دس گناہ مٹاتے ہیں اور یہ حدیث حبانہ. حدیث صحیح ہے تو ایک پانچ فضیلت ہوگی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ وسلم پر درود بیچتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کے دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے اور پہنچ ہے جیسا کہ حضرت عمر کی وہ حدیث پیش کیا گیا کہتے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسوان و زمین کے درمیان اس کو لٹکائے رکھا جاتا ہے اس کو لٹکایا جاتا ہے لیکن جب وہ درود بیچتا ہے تو اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو اس لیے انسان دعا کے بعد یا دعا سے پہلے خوب بھیجا کرے توسل نہ کرے اللہ کے رسول کے ذات پہ جیسے لوگ کرتے ہیں درود بھیج دی بھول گئے تو رسول یاد ہے بتایا کہ بدعت جب آتی ہیں تو سنت ختم جو دے اللہ کے رسول کے حق میں اللہ کے رسول کے ذات کے ذریعے سے مجھے بھول گئے کہ درود بھیجنا نہیں درود اور یہ ذات اور یہ چیز ہے بتایا کہ صحیح نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور ہم لوگ کو بتاتے تو یہ چھ ہو گے نمبر ذات انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے جتنا درود بھیجو گے اتنا ہی اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے آپ قیامت کے دن کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے اولنا اکثرهم اکثر سلاطن کہ سب سے زیادہ حقدار قریب ہم میرے میرے نزدیک میرے مجھ سے رہیں گے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں اور یہ شہربانی اس کو حسن غیر ذکر کی تو ان صحیح ہے تو یہ تقاضا ہے کہ انسان نیکی جب بڑھے جائے گا تو اللہ کے رسول سے قریب رہے گا تو خوب بھیجو تو اللہ کے رسول سے قریب رہو گے یہ ساتھ ہو گے نمبر 8۔ نمبر آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی انسان جتنا درود بھیجتا اس نہیں اس کی ہم اور غم اور پریشانی دور ہوتی جاتی ہے یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے حضرت عبی بن نکاب ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آیا کہنے لگے اللہ کے رسول انی سر اس علیک میں تم پر بہت درود بھیجتا ہوں اپنے سلاد میں یعنی اپنی دعا میں صحیح ہے کہ اپنی دعا میں آپ کے لیے کتنا میں حصہ رکھوں یعنی اللہ کے رسول میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں آپ پر میں درود بھی بیچتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں تو آپ کے لیے کتنا رکھوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ چوتھائی اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے تو میں نے کہا آدھا تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ اگر نہیں اچھی بات ہے اگر زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہے تو کہ دو تہائی یعنی دو بٹا تین آدھا زیادہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا لیکن اس سے زیادہ بھی کرو کہ اللہ کے رسول کہنے حضرت جاضی کہ میں پوری دعا آپ کے لیے میں کر دیتا ہوں میں پوری دعا صرف درود سلام بھیجوں گا تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اس طرح کرو گے تو عیدک فاہمک تمہارا ہم یعنی اللہ کافی ہٹا دیں گے اور تمہارے گناہے مٹا دیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے تمہاری دنیا اور آخرت کے ہم اور غم اللہ ختم کر دیں گے تو اس لیے انسان درود بھیجا کرے لیکن یہاں علماء کہتے ہیں مشروط کی توحید صحیح ہے ورنہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا اور درود کتنا بھیجے تو کیا فائدہ ہے کیونکہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے کہ آپ جب توحید صحیح رکھو گے تو باقی اعمال مقبول ہے ورنہ توحید غلط ہے تو آپ چاہے کچھ بھی کرو جنت نہیں جو گے ابو طالب کی مثال ہے ابو طالب جو اللہ کے رسول کے ساتھ خدمت کی ہے کوئی نہیں کر سکا حتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو طالب اگر زندہ ہوتے اور شروع سے مسلمان ہوتے تو ہو سکتا ہے ابو, ابو بکر سے بھی افضل ہوتے لیکن چونکہ وہ کفر کے حالت میں مرے تو اس لیے جہنم کے مستحق بنے اور کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں تو خدمت کتنا کی اللہ کے وسلم کی کتنا خدمت کی بہت زیادہ لیکن فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اسی لیے اللہ کے نزدیک توحید اہم بات ہے باقی امال بعد ہے اسی لیے انسان توحید سے رکھے پھر باقی امال کرے تو جنت کی زیادہ مستحق بن جاتا ہے یہ نو ہو گئے ہاں نہیں آٹھ ہو گئے نوا یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے تو ایک بڑی فضیلت ملتی ہے کہ اس کا نام اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کتنا اچھی بات ہے کہ آپ کے نام اگر محمد ہے جیسے میرا نام محمد اگر میں خلوص کے ساتھ درود میں نے بھیجا تو فرستے میرا سلام اور درود سلام اللہ کے رسول تک پہنچائیں گے اور کہیں گے محمد بن محفوظ نے آپ پر درود سلام بھیجیں تو کتنا اچھی بات ہے کہ آپ کے نام اللہ کے رسول کے سامنے لیا جائے ابن القیب نے یہ فائدہ ذکر کی ہے اور اسی میں یہ فائدہ بھی ہے انسان اللہ کے رسول آپ کے سلام کے جواب دیتے ہیں آج کل ہم لوگ کے جو قبر والے ہیں اور اللہ کے رسول کے جو بارے میں یہ بہت معاشر بنتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس سے دلیل کہ اللہ کے رسول زندہ ہے ان کی موت نہیں آئی اور خوش ہوتے دیکھو بہت بڑے دلیل پا گئے بتایا گیا کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مو انسان کی زندگی تین حالت پہ گزرتی ہے دنیا کی زندگی قبر کی زندگی برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی اللہ کے رسول دوسری زندگی میں زندہ دنیا کی زندگی سے چلے گئے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث یہی مطابق ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو تمہارے درود پیش کیا جاتا ہے محرود علی اور احمد کی روایت حدیث صحیح ابو روح کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میرے روح واپس کر کے رد کرتے ہیں یعنی اسی وقت مجھے زندہ کیا جاتا ہے پھر میں جواب دیتا ہوں اور یہ سوال پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا معلوم کیا اللہ کے رسول پر ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی درود بھیجتا رہتا ہے سلام بھیجتا ہے تو ہر وقت کو کوئی زندہ ہونا چاہیے کہیں گے ضرور نہیں لما جسے ذکر کرتے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خواب جمعے کو اس کو صرف زندہ کرتے ہیں یا دن میں ایک وقت میں سارے لوگ کے درود جمع کر کے بھیجا ان کو دیا جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے یہ غیبی مسائل ہے اس میں زیادہ بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں لیکن کس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق ہے اور جس طرح اللہ اللہ کے لئے لائق ہے لیکن ہم لوگ اپنے مرضی سے یہ کہیں وہ نکالے یہ بنائے یہ سب اپنی مرضی سے بات بنتی ہے اس نہیں کرنا چاہیے اور ایک رواج میں آتا کہ ان اللہ سے بنایا کہ ایک زمین میں کچھ سیاح فرشتے ہوتے ہیں یعنی چلتے پھرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی میرا نام اور درو سلام بھیجتا تو وہ آ کے پہنچا دیتے ہیں تو خوب بھیجو آپ اپنے جگہ سے سلام بھیجو وہاں پہنچ جاتا ہے اسی لیے انسان ہمیشہ بھیجا کرے اور یہ نواں فائدہ ہے دسواں فائدہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کے رسول کے لیے دل سے نہ کہ ہم لوگ اس طرح زبان سے پڑھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی السلام صحت یہاں وہاں بات کرے نہیں دل سے غور سے اگر ہم لوگ تصویر کریں یا سلاب بھیجیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا دل اس سے زیادہ اللہ کے رسول سے قریب ہو جائے گا محبت بڑھ جائے گی سنت کی اہمیت بڑھ جائے گی بلکہ ہم لوگ کی تہذیب بھی بدل جائے گا صحیح کہ نہیں یہ تو آپ تجربہ کرو جب انسان جب بھی وقت ملے اللہ کے رسول پر درود بھیجو اللہ کی تعریف کرتے لیکن درود بھی بیچو تو اللہ کے اس میں بھی ذکر ہے اور اس میں اللہ کے رسول کے بھی ذکر ہے اور یہ بھی انسان اللہ کے رسول سے قریب ہوتا ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے یہ مسائل ہیں یہ فضائل صرف ہیں اس کے علاوہ لوگ الگ الگ ذکر کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے یہ جو ذکر کیا کہ یہ صحیح حدیثوں میں یہی ثابت ہے لوگ الگ الگ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھیجتا تو یہ کرتا ہے یہ ہوتا وہ ہوتا پتہ نہیں الگ الگ حدیثیں ہیں لوگ ضعیف حدیثوں پر زیادہ عمل زیادہ, زیادہ, زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور اس کا مسئلہ یہاں ہے کہ سلاد اور سلام میں بدات کیا ہے اس میں علماء جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر کوئی انسان کوئی درود اور سلام جو اللہ کے رسول وسلم پر بھیجتا ہے سننا تو بھیجنا چاہیے لیکن اگر انسان کوئی ایسے وقت متعین کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کرتا تو بدات ہے کوئی کہتا ہے کہ میں روز ایسے کروں گا کہ دو بجے سے تیم بجے تک میں کروں گا تو کہیں گے تمہیں عادت کہاں سے لائے یا تم کہتے میں روز فجر کے نماز سے پہلے دس منٹ کے لیے میں بھیجوں گا کہیں گے یہ کہاں سے آئے آپ ہمیشہ کرو لیکن آخاص وقت رکھنا یا آپ یہ کہو آج مبارک دن ہے آج خود بھیجو جمعے کے دن جمعے تو ثابت ہے دوسرے دن تو یہ بدات ہے تو ثابت نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی کیفیت میں بھی بدلتا ہے اللہ کے رسول کی کیفیت ثابت ہے جو بتایا گیا تو کیفیت بدل دیتا ہے یعنی جیسا کہ لوگ الفاظ الگ الگ کیفیت سے اس کرتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں پتھر کے ذریعے سے یا دس لوگ جمع ہو گئے آپ کی باری آپ کی باری یا ایک پڑھتا ہے پڑھتے ہیں یا جیسا کہ کچھ مساجد میں ہوتا ہے تراوی پڑھیں گے خاصا مصری لوگ کو دیکھو گے مصر میں اور کچھ عرب ممالک میں حتیٰ کہ انڈیا پاکستان میں آنے لگا کہ دو رکعت چار رکعت کے بعد اللہ مسل علام محمد سب چلائیں گے یہ بدات ہے تو یہ کیفیت بھی غلط ہے اسی طرح عدد بھی رکھنا غلط ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم نماز کے بعد میں دس بار پڑھوں گا ہر وقت کے بعد میں دو تین بار پڑھوں گا جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا تو تین بار پڑھوں گا یا سو بار پڑھو تو یہ فضیلت تو یہ تعداد میں یہ تحدید کرنا یہ بھی بدات ہے یہ الفاظ میں کوئی الفاظ میں بدلتا ہے جیسا کہ لوگ اتنا موٹی کتاب ہے اللہ مصل علی محمد ٹھیک ہے اللہ وصل علیہ محمد علی مسلّہ پتہ نہیں ایک الگ الگ اور اسی انداز سے وہی رٹتے ہیں وہی الفاظ اور اس کو پتہ نہیں سلاد کیا کیا نام رکھتے ہیں کچھ نام ہے کتابوں کے ہم اتنے یاد ہیں الحمدللہ للہ کتنے تجربہ نہیں کیے نام اس کے خاص کتاب ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نورانی سولاد یا کچھ دوسرے سلاد اللہ جانے الگ طریقہ ہے تو یہ بھی غلط ہے یا اس کے لیے خاص فضیرت ذکر کرے جو ثابت نہیں ہے تو یہ بھی بداعت ہے تو اسی لیے سلاد اور درات اگ درود اگر کوئی انسان اسے خاص وقت رکھتا جو سنت میں ثابت نہیں ہے یا خاص کیفیت جو سنت میں ثابت نہیں ہے یا خاص عادت جو سنت میں ثابت نہیں ہے یہ خاص الفاظ جو ثابت نہیں ہے یہ خاص فضیلتیں بیان کرتا جو ثابت نہیں ہے تو اس کو بھی کریں گے لیکن جو عام ہے وہ ثابت ہے اور انسان کو کرنا چاہیے یا اگر آپ لوگ صبر کرو تو ایک آخری مسئلہ یہ بہت ضروری ہے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر مبارک کے پاس حجرہ حضرت مبارک کے پاس جا کر سلام کرنا چاہیے کہ نہیں اور کون سے افضل ہے کہ ہم یہیں سے کریں کہ وہیں جا کے کریں یا اگر کوئی مدینے کی طرف سفر کر رہا ہے تو ہم اس سے کہہ جا رہے ہیں میرا سلام پہنچا دو اللہ کے رسول تک لوگ کر دیں کہ نہیں ارے ماشاء مدینہ جا رہے ہو اچھا اچھا میرے طرف سے میری بیوی کی طرف سے بچوں کی طرف سے سنو سلام روز بھیجنا کہاں ثابت ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ کہاں تک ثابت ہے اور کیا صحابہ کرام کبھی کی ہے کیا ایک حدیث بھی ہے حدیث ہے کہ نہیں دیکھیے میں جو ذکر کروں گا دلیل کے طور پر آپ لوگ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ پہلی بار سنو گے لیکن آپ لوگ یہ سنت جو ثابت ہے اور علما جو کتابوں میں ذکر کی وہی میں ذکر کروں گا کوئی نئی بات نہیں لاؤں گا پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ سارے علماء کے اتفاق ہے اتفاق کے سارے علماء میں کہ جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ کسی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرے اتفاق علماء میں کوئی کہتا ہے میں ابوظہبی جا رہا ہوں کیوں ارے میرا والد کی قبر کی زیارت کرنی ہے جائز نہیں ہے سفر ہے کوئی کہتا ہے میں اجمیر شریف جا رہا ہوں کیوں کہ اور وہاں لگ رہا قبر پہ جاؤ یہ تو کچھ غلط ہے کوئی پتہ نہیں کس شریف ہے شریف تو بہت ہے ہم لوگ ہر جگہ دو اچھا لگ شریف نام رکھ دی۔ حالانکہ وہ غیر شریف اللہ کی جہاں کی عبادت نہیں کی جاتی شر کیا جاتا وہ ٹھٹوڑی تو شریف جگہ وہ قبی جگہ بلکہ وہ شیطان کے اڈہ ہے تو اسی لیے انسان اتفاق علماء میں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے خاص سفر کرنا یہ بھی علماء میں اتفاق کے جائز نہیں ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں اللہ کے رسول کے قبر شریف جا رہا ہوں بھائی آپ یہ کہو کہ میں مدینہ جا رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو میں مسجد نبوی جا رہا ہوں یہ سنت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تو الرحال کے سفر صرف یا رحال سامان کو نہیں باندھنا چاہیے سفر کے لیے صرف تین جگہ جانے کے لیے صرف یعنی اگر مسجد کے لیے جانا ہے مسجد حرام نبوی اور مسجد اقسام لیکن کوئی کہ اللہ کے رسول کی قبر کو جا رہا ہوں نہیں آپ یہ کہوں میں اللہ کے رسول کے مسجد جاؤں گا پھر وہاں جا کے آپ اگر سلام کرنا چاہتے تو الگ بات ہے لیکن سفر کے مقصد جیسا کہ لوگ شعر مشاعرے پڑھتے ہیں سبزی گنبد پتہ نہیں کہا دیکھ کر کیا کریں گے سجدہ کریں گے سردے بہار اس طرح جو شرکیات الفاظ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح علماء میں اتفاق ہے انسان کے لیے جائز نہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے قبر کے پاس گئے تو اس سے سوال کرے کہ اللہ کے رسول میرا اولاد نہیں اور مجھے دے اللہ کے رسول یہ نہیں اتفاق ہے اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کے جو مسئلہ اس کے کیا ہے آپ ارگن مدینہ چلے گئے تو بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم آج اس بار اس سفر میں ہمیں وقت نہیں ملا کہ ہم سب سلام کرو عورتیں خاص کرو لڑائی کرتے شوہروں سے کہا آپ کیوں نہیں لکھے گئے سارے عورتیں جاتی ہیں کرتی ہیں دکھاتی ہیں اور ہم تو نہیں کرتے ہیں کیا جانے سے کیا فائدہ مدینہ میں جانے سے کیا فائدہ ہے حالانکہ یہ ثابت نہیں اگر دیکھا جائے صحاب کرام جب بھی اللہ کے رسول کے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو سلام اور سلام بھیجتے تھے سلام کرتے تھے کیوں کیونکہ مسجد ہے جیسا کہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں بتایا گیا کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت سلام بھیج رہا ہے تو یہ صحاب کرام کرتے تھے اللہ کے رسول کے قبر کے پاس نہیں اور اس وقت اللہ کے رسول کے قبر صحاب کے زمانے میں باہر تھا قریب تھا لگا ہوا تھا لیکن باہر تھا لوگ مسجد میں آ کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے حجر مبارک کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا سلام کرنے کے لیے صرف ایک صحابی سے ثابت ہے وہ کون ہے حضرت عبداللہ نعمر سے اندر سے کچھ روایت آلے کے ضعیف صرف عبداللہ عبد اللہ نمر سے ثابت ہے کہ وہ آتے تھے اور کب آتے تھے ہمیشہ نہیں صرف جب سفر سے آتے تھے یا <ثارت> <coughs> <coughs> جانا چاہتے تھے تو آتے تھے کہتے ہیں و سلاتو السلام علیکم رسول اللہ ایو نبی یا کچھ الفاظ السلام ابو بکر ابھی اپنے والد کے نام لے کر سلام کر کے آگے بڑھ جاتے تھے جا۔ یہ حضرت عبداللہ من عمر کے فعل ہے تو حضرت عبداللہ من عمر کے فعل پر کوئی انکار نہیں کی تو اسی لیے لیکن باقی صاحب کرام کوئی نہیں آتا تھا بلکہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ بہت سال تک اسی میں رہتی تھی لیکن جب حضرت معاویر خلافہ کے زمانے میں وہ حضرت حضرت عائشہ کے لیے نیا گھر بنائے اور الگ تو وہ منتقل ہو گئے لیکن پہلے وہی وہ رہتی تھی اور کہیں نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ سلام بھیجتی تھی یا صحابہ کرام آتے تھے کہ ہم لوگ سلام بھیجنا چاہتے کہیں نہیں آتا تو اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ جب یہ اور ثابت ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو دیکھ جو کہتے مسا کرتے کہیں بھی ثابت نہیں تبرک کے مسئلہ اور کچھ بھی سلام کے مسئلہ ہے کوئی نہیں کسی ثابت نہیں سوائے عبداللہ امر سو ثابت ہے کرتے تھے لیکن اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا کرنا سنت ہے یا کرنا سنت نہیں ہے اس میں شیخ اسلام بہت سے علماء یہ ذکر کی ہیں حتیٰ کہ امام بڑے بڑے علماء امام مالک اور امام شافعی امام احمد اکثر علماء کے نزدیک نام مجھے نہیں لیکن ایک امام کے نزدیک اور کئی علماء کے سنت نہیں ہے بلکہ دور سے کرنا زیادہ افضل ہے اور یہ حق ہے دور سے بھیجنا اللہ کے رسول کے لیے سلام بھیجنا وہاں سے افضل ہے کیوں کیونکہ یہ ثابت ہے دور سے اور وہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو آپ وہ عمل کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت اللہ کی رسول نے سکھائی ہے اور حدیث ایک اور اس سے واضح ہے حضرت حسن بن حسن بن عبی طالب ایک طابعی تھی ایک بار اور کچھ روایت میں آتا ہوں وہ زیل عابدین بن حسین وہ دیکھا کہ ایک آدمی روز اللہ کے رسول کے قبر کے پاس جا کر سلام کرتے تھے تو کو بلائے کہنے لگے آپ کہاں کیا کہنے لگے کہ میں اندلوس یا کہاں سے بتائیے تو کہنے لگے یہ چیز پر ہم لوگوں کو ح کہیں جہاں بھی رہو وہیں سے سلام بھیجو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی, کی اللہ کے رسول نے روکا کہ تم لوگ قبر کو مزار مت بناؤ میرے قبر کے مزار مت بناؤ کیونکہ بار بار جانے سے آپ دیکھو کہ کتنا لڑائی ہوتی ہے لوگ مسجد نبوی سے کوئی اہمیت نہیں ہے زیادہ تر اہمیت وہی ہے جس طرح لوگ کعبے کے لیے جب گھستے مسجد حرام میں کعبے کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس طرح قبر کے لیے کہاں ثابت ہے صحاب کرام سفر سے آتے تھے دور جاتے تھے کوئی سلام نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ لوگ ہر نماز میں اللہ کے رسول کے لیے سلام بھیجتے تھے السلام علیکم ای النبی اور جانتے تھے کہ اس سے بھیجتے تھے فارف فارف فارف ہو جاتا لیکن اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ ثابت نہیں ہے تو اسی لیے عمر کہتے سے اسلام تو سے علماء کہتے علما کہتے اس سے دلیل یہ ہوا کہ اگر کوئی جاتا تو کر سکتا ہے لیکن سنت کہنا تو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں تو کس کی سنت صاحب کرام کی سنت کہیں گے صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں سوائے ابن عمر سے اور اب عمر کبھی نہیں کہا کہ سنت ہے اپنے ہو سکتا ہے محبت میں کر سکتے کرتے تھے تو اگر کوئی انسان کرتا تو جائز ہے لیکن صرف سلام کرے لیکن انسان الگ الفاظ تعریف شعر پڑھے لوگ خط ڈالتے ہیں لوگ مانتے ہیں یہ سب جائز اتفاق ہے ہے کہ جائز نہیں سلام کے بارے میں ہی اور خلاصہ یہ ہے کہ سلام اپنے جگہ سے کرو زیادہ بہتر ہے اگر کوئی مسجد نبوی کے موقع ملا سلام کیا تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو اپنے جگہ مسجد نبوی میں کہیں سے بھی وہ سلام بھیجا کرے آپ کے سلام پہنچ جائے گا لیکن لوگ دھکا دینا لڑائی کرنا پسینے میں کس کا پاکٹ غائب ہوتا ہے اس کا موبائل گر جاتا ہے اسے مار پیٹ ہوتی ہے اس کا کوئی بلکہ گھوسے مرتے ہیں لوگ صحیح کہ نہیں پولیس سے بھی مار کھاتے ہیں بھائی اس چیز کا کون ضرورت ہے تھوڑی اللہ کے رسول اس وقت موجود, موجود موجود ہے تو, تو دوڑنا چاہیے لیکن موجود نہیں تو اس لیے سلام کہیں سے بھیجو اللہ کا رسول تمہارے لیے آسانی کر دی کہیں سے بھیجو بھیج بھیجو مل جاتا ہے لیکن ضرور کہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے منہ سے قریب جا کر یہ کہیں ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی جاتا ہے تو کہ یہی خلاصہ اس لیے اپنی جگہ سے کرو زیادہ قریب ہے سنت سے اور اگر کوئی جاتا تو اس کو سنت نہیں کہیں گے فضیلت نہیں سمجھیں گے بلکہ جائز ہے کہ انسان کر سکتا ہے اگر اس کے دل میں محبت ہے شوق کرنا چاہتا کرے لیکن سنت سمجھنا مستحب فضیلت ہے یہ سوام ملے گا یہ ملے گا یہ ثابت نہیں ہے اس کے بعد یہاں اگر سلام بھیجنا چاہتے آخری مسئلہ تو کس طرح کرو دیکھیے چار ایم ہم لوگ کے نزدیک آج کل چار مطلب ہزاروں ایم گزر چکے ہیں دیکھیے امام امام احمد امام, امام شاف امام مالک کے نزدیک یہ کہ جب کوئی سلام کرے اگر جائز جائز ہے سنت تو نہیں لیکن جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنے چہرہ قبر کی طرف کرے اللہ کے رسول کے حجرے کی طرف کرے امام ابو حنیفہ جس کی نسبت آج کل قادیانی لوگ بھی لیتے ہیں بریلوی لوگ ہم لوگ کہاں وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی مسلک میں ہیں یہ لوگ بریلوی لوگ ہم مثال دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب بھی سلام کرو تو اپنا کبھی چہرہ اللہ کے رسول کے حجرے کے سامنے مت رکھیے قبلہ کے طرف رکھیے اور سلام اس طرح کریے یا تو آپ قبر کو بائیں طرف رکھیے کیونکہ آج کل تو سامنے سے ہم لوگ کرتے ہیں اس زمانے میں باہر تھا تو لوگ مسجد کے دروازے کے پاس یا آخر حصے میں اس کے منہ اس طرح کرتے تھے تو قبلہ دانے طرف ہوتا تھا یعنی آج کل روزے کی طرف سے لوگ کرتے تھے لیکن آج کل وہیں سے تقریباً اکثر بند ہے لوگ سامنے سے صرف کرتے ہیں اور ضرور یہ صفے یہ گولڈن جو دروازہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسر نہیں خاص عابط کہیں سے بھی کرو تو اسی لیے امام حنیفہ دیکھیے جو لوگ آج کل دعویٰ کرتے کہ ہم لوگ ہم ہیں خاص کر جو بریلوی لوگ ہیں یہ لوگ سب سے بڑے مخالفت ہوں حضرت امام و حنیفہ کرتے امام حریفہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرنا تو حرام ہے کی طرف سلام بھی کرنا منع ہے یا تو قبر کو پیٹ کے پی... یعنی پیچھ پیٹ رکھو اور لوگ کہتے گستاخ رسول ہے یا تو تم بائیں طرف رکھو لیکن سامنے رکھنا یہ غلط ہے ماں حنیفہ کے نزدیک اور امام احمد شافعی مالک کہتے کوئی حرج نہیں سامنے کر سکتے سلام کے وقت لیکن دعا کے وقت قبلے کی طرف کریں آج کل لوگ کیا کرتے جو کہتے ہنفی مسلک ہنفی مسلک ہنفی مسلک چلاتے ہیں میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہم لوگ حنفی مسلک کے نام لیتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ اس سے دور ہیں لیکن وہ لوگ وہی باتیں سیکھ لیتے جو کتابوں جو جو گئے ورنہ امام حنیفہ کے عقیدہ الگ ہے جو ان کے عقیدہ ہے صرف فروع کچھ مسائل میں ان لوگ تقریب کرتے ہیں باقی مسائل میں مختلف ہے عقیدے کے مسائل میں بالکل مختلف ہے امام حنیفہ کبھی تبصر کے قائل نہیں ہے اور لوگ سب سے زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں کبھی وہ لوگ اللہ کے رسول کے لیے شرک کبھی جائز نہیں قرار دی لوگ کرتے ہیں تو حضرت ماحبا کہتے ہیں کہ چہرہ بھی نہیں رکھنا اس طرف اور وہ لوگ چہرہ بھی دعا کے وقت بھی اللہ کے رسول وسلم سے مانگیں گے بلکہ لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ مدینہ جاؤ گے تو یہ لو پولیس جو ہوں گے کتنا بھی ماریں گے مار کھاؤ لیکن وہ موقع آپ مت چھوڑیے اسے لوگ تماچا کتنا بھی مار کھاتے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں اس کو قربت سمجھتے تو یہ بیوقوفی ہے جہاد اسی میں جس میں سنت ثابت ہے لیکن جس غلط کام میں آپ اس کو جہاد سمجھ تھوڑی جہاد بنے گا تو اس لیے انسان سنت پر پابندی کرے اور سنت کے مخالف کبھی عمل نہ کرے یہ درود اور سلام کے اہم مسائل ذکر کیا گیا ہے اللہ سے دعا کے اللہ سہا کر ہمیشہ ہم لوگوں کی سنت کے پابند بنائے اور ہم لوگوں کو درود اور سلام بھیجنے کے توفیق دے اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق رکھے اسی حالت پہ ہم لوگوں بھی موت رکھے صلی اللہ علیہ محمد والا علی